Assalamu alaikum students. Welcome to International Relations Theory and Practice. Today is the 39th lecture. In this lecture, we are going to go on and look at an idea jiski waja se jho humne pishle chand ideas discuss kiyen hain, unko hal karne ka ye ek zariyah ban sakta hain. This idea, before I get into the idea itself, let me ولڈ سسپینس یہ بیسکلی جو آئیڈیا ہے دس از ناٹ ٹو سے کہ یہ آئیڈیا ہر مسئلے کا حل ہے اور current فارم میں یہ آئیڈیا بھی جو ہے یہ بائی فار پرفیکٹ نہیں ہے دنیا کے مسائل کو سولو کرنے کے لیے بائی مسائل آئی مین دا لیک آف ریسورسز اینڈ دا کانسیکٹ پاورٹی ان دا ورلڈ ہم نے کیونکہ بات کی تھی global ڈیوائڈ کی ہم نے بات کی تھی regarding the global کنڈیشن آف ڈیپریویشن اینڈ پاورٹی دیٹ وی سین ان دا ورلڈ ویئر اے تھرڈ آف دا ورلڈ از لیونگ ان اے اسٹیٹیشن جس کو uh, جو ہے وہ باقی دنیا جو ہے جس کے بارے میں bad بھی فیل کرتی ہے مگر خاصی وجوہات کی وجہ سے اور جس طرح کا بین الاقوامی نظام بنا ہوا ہے اس میں ان لوگوں کو مدد کرنے میں مشکل بھی فیل کرتی ہے so essentially we get a world which is very uh, divided which is very uh, you know you see on the one hand you see uh, people who have a lot of things and then you see people who don't have much of anything so اس سچویشن کو اڈریس کرنے کے لیے ہم آج ایک نئے ٹاپک کے اوپر امباک کریں گے کہ یہ جی طریقہ ہو سکتا ہے بن سکتا ہے یہ ایک تجویز ہے اور اس تجویز کو کیسے مثبت طریقے سے استعمال کرتے ہوئے دنیا میں جو وسائل کی کمی ہے اور جو فرق ہے امیر اور غریب ممالک میں اس کو ایڈریس کرنے کا ایک یہ پوٹینشل راستہ ہے تو so ہم اس راستے کو آج ایکسپلور کریں گے اب راستہ کیا ہے یہ راستہ اگر آپ نے اکنامکس پڑھی ہے تو آپ نے اس کا سنا ہوگا اگر آپ ٹی وی دیکھتے ہیں تو آپ نے چاہے کسی اگر انٹرنیشنل چینل کو سنا ہے یا اپنے چینلز کو سنا ہے آپ نے اس لفظ کو ضرور سنا ہوگا یہ آئیڈیا ہے فارن انویسٹمنٹ کا کہ ایک اور ملک جہاں پر زیادہ وسائل ہیں جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں جس کی بزنسز سوفسٹیکیٹڈ ہیں وہ غریب ممالک میں انویسٹ کریں اور ظاہر ہے جب وہ انویسٹ کریں گی تو وہ ایک ریزن کی وجہ سے انویسٹ کریں گی ایک ریزن تو یہ ہے کہ جو لیبر فورس ہے غریب ممالک میں وہ کمپیریٹیولی بہت سستی ہوتی ہے uh, مثال کے طور پہ آپ uh, اگر ویج ریٹس uh, کو کمپیر کریں تو آپ کو ڈیولپنگ کنٹریز اینڈ ڈیولپڈ کنٹریز کے ویج ریٹس میں ایک بگ گیپ نظر آئے گا سو الاڈ آف فارن کمپنیز فیل دے دے اف دے شفٹ دا پروڈکشن پروسیسز ٹو پور کنٹریز ول گیٹ ایکسیس ٹو چیپر اینڈ بی ایبل گڈ اینڈ دین دے کین میک مور پروفٹ آف دیٹ گڈ بٹ اس آئیڈیا کو کیسے تبدیل کیا جائے کہ یہی نہیں کہ غریب ممالک کے لوگ جو ہیں وہ غریب ہی رہیں چاہے وہ اپنی فیکٹری کے لیے کام کریں یا وہ کسی اور کارخانے کے لیے بین الاقوامی کارخانے کے لیے کام کریں اگر انہیں وہی تنخواہ ملنی ہے تو اس میں ان کا کیا فائدہ اس میں ان کے ممالک کا کیا فائدہ سو ہم ویریئس اینگل سے یہ دیکھیں گے کہ غریب ممالک کیوں چاہتے ہیں کہ وہاں پر انویسٹمنٹ آئے غریب ممالک کے لوگ جو ہیں ان کے لیے حالات بہتر کرنے کے لیے فوراً انویسٹمنٹ میں کیا تبدیلی آنی چاہیے اور بین الاقوامی سطح پر اگر فوراً انویسٹمنٹ کو یوز کیا جائے گلوبل گیپ کو ڈریس کرنے کے لیے تو اس میں دنیا میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے سو یہ ایشوز ہیں آج کے جن کو ہم ڈسکس کریں گے اب سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک آرگیومنٹ ہے ایک آئیڈیا ہے ایک کنسان ہے کہ بیسکلی جی غریب ممالک کے اندر پروموٹ کرنی چاہیے فارن انویسمنٹ پہلے ہم اس آئیڈیا کو دیکھیں گے کہ جی یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ غریب ممالک کے اندر انویسٹمنٹ پروموٹ کی جائے فارن انویسٹمنٹ اس کا کیا فائدہ ہے مینی scholars agree that foreign investments can potentially help poor countries progress. یہ صرف جو آپ کو اکنامک افیئر سے جو ریلیٹڈ پولیٹیشنز ہیں وہ اس آرگیومنٹ کو پیش کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے آپ کو اکانومس جو ہیں وہ یہ آرگیومینٹ جو ہے اس کو میتھمیٹیکل فارمیولا کے ذریعے انٹرنیشنل ٹریڈ کے محول کو دیکھتے ہوئے اسٹڈی کرتے ہوئے وہ آپ کو اس طرح کی آرگومنٹس پیش کریں گے آپ کو انٹرنیشنل ریلیشنس کے بھی جو ہیں مختلف اینالسٹ وہ آپ کو یہ اس بات کی تصدیق کر کے دیں گے کہ جی انویسٹمنٹ جو ہے پور کنٹریز کے اندر اگر باہر سے ہوئے تو پھر ان پور کنٹریز کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں اب وہ کس قسم کی انویسٹمنٹ ہے ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس انویسٹمنٹ میں کیا چیزیں نظر آنی چاہیے جس سے حالات اور مزید بہتر ہو سکتے ہیں ہم ان ایشوز کو بھی دیکھیں گے چینلنگ فارن انویسٹمنٹ امپروو دا لائف آف دا پور ریکوائرز ملٹی ڈائمینشنل ایفرٹس بائیج آف اسٹیک ہولڈرز ٹو کاؤنٹر بیلنس دا ارج آف پروفیٹ میکسیمائزیشن ود دا نیڈ ٹو اچیو مور بنیولنٹ گروتھ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بہت ابھی ہم اس ٹاپک کو جب مختلف اینگل سے دیکھیں گے تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ اٹس ناٹ دیٹ سمپل اٹ از ناٹ دا فیٹ کہ جی ایک غریب ملک جو ہے وہ ایک باہر کی کمپنی کو کہہ کہ جی آئیں آپ ہمارے پاس تو بہت سستے داموں پر کام کرنے والے لوگ ہیں آپ ان, ان کے پاس تو پھر بھی روزگاری کے موقعے نہیں ہیں آپ ان کو روزگاری کا موقع تو دیں آپ کا بھی فائدہ ہوگا آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ سستے طریقے سے بن جائے گا اور آپ ہمیں تھوڑا سا بس پیسہ دے دیں اور بات ختم اس طرح کے طریقے سے تو غربت کا خاتمانی ہوئے گا اس طرح کے طریقے سے تو ظاہر ہے جو باہر سے کمپنی آئے گی بہت پیسے لے کر وہ بہت سے پیسے لے کر باہر چلی جائے گی سو so, یہ تو جو طریقہ ہے یہ تو ایک طریقہ ہے اور یہ طریقہ زیادہ تر کنوینئنٹلی یہی استعمال ہوتا ہے مگر اس طریقے کو کیسے چینج کیا جائے ہم اس کو دیکھیں گے اب اس میں ایک تو شرط یہ ہے کہ ملٹیپل اسٹیک ہولڈرز کی انوالومنٹ لازمی ہے ملٹیپل سٹیک ہولڈرز کون سے ہونے چاہیے آگے جا کے ڈسکس کریں گے مگر مثال کے طور پر جس طرح کے ایکٹرز ورلڈ سٹیج پر ہمیں نظر آتے ہیں جن کو ہم یوز کر سکتے ہیں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو پرو پور بنانے کے لیے فرینڈلی ٹورڈز دا پور بنانے کے لیے ٹو ہیلپ ریڈیوس پاورٹی ہم این جی اوز کو استعمال کر سکتے ہیں ہم یونینز کو استعمال کر سکتے ہیں ہم گورنمنٹ کی ڈپارٹمنٹس کو استعمال کر سکتے ہیں ہم انوائرمنٹل گروپس کو استعمال کر سکتے ہیں سول سوسائٹی ریپرزینٹیشن کے تحت بین الاقوامی اگر انویسٹمنٹ آئے تو اس کو اور پرسائز بنانے کے لیے اور پور فرینڈلی بنانے کے لیے جو ماحول بنے گا جہاں پھر جس کے تحت انویسٹمنٹ آئے گی اس سے غربت مٹانے کے جو میتھڈس ہیں وہ زیادہ اچھی طرح نیگوشیٹ ہوں گے اگر ملٹیپل اسٹیک ہولڈرس ہوں بجائے کہ صرف بس ایک حکومت سے دستخط چاہیے اور دین دا کمپنی از فری ٹو ڈو ان کنٹری واٹ اٹ لائک ٹو ڈو وہ اس سچویشن سے غربت جو ہے وہ اتنی افیکٹولی کم ہوتی ہوئی دنیا میں نہیں نظر آتی سو so بیسکلی یہ کرنے کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ جو ایک لاسٹ ہے ایک Uh, uh, ایک کسی بھی پرائیویٹ کمپنی کا جو ڈیزائر uh, ہے ٹو میکسمائز پرافٹ اب ایک کمپنی پرائیویٹ کمپنی کیوں بنتی ہے پیسہ کمانے کے لیے سو so, ایک کمپنی جو ہے اگر وہ قانون نہ توڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ کمپنی جو ہے وہ جتنا منافع کما سکتی ہے کمائے بزنس لوگ کرتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ پیسہ کمائیں بین الاقوامی سطح پر لوگ کام اس لیے کرتے ہیں کہ پیسہ کمائیں وہ there is nothing wrong in wanting to do that but agar usi mahaul ke andar humein phir bainul aqwami sata par aisa nizaam nazar aaye ke a third of the world is doing terribly and you know a small percentage of the world is getting richer and richer then we have to try and change that business model you see so yeh cansaan hai ab is concern ke andar ہم نے ایک بات یہ ہے کہ ملٹیپل اسٹیک ہولڈرز انوالوڈ ہوں اگر ایسے ادارے بھی جن کا بزنس سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر وہ بھی انوالوڈ ہوں ان ڈائریکٹنگ فوراً انویسٹمنٹ ٹورڈس پاورٹی رڈکشن تو شاید غربت کا خاتمہ جو ہے وہ زیادہ آسانی سے ہو ایک تو یہ جو اسکالرز جو بہت سے لوگ کنسرنڈ ادارے جو اس ماحول کو اسٹڈی کرتے ہیں فوراً انویسٹمنٹ کے اوپر لکھتے ہیں یہ ان کی تجاویز ہیں یہ صرف میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں یہ مطلب بین الاقوامی سطح پر اس ایشو کے اوپر بحث ہوتی ہے اور تبصرے ہوتے ہیں تو میں وہ ساری فائنڈنگز جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ یو کین انڈرسٹینڈ دس آئیڈیا آف فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اینڈ پروموٹنگ فارن انویسٹمنٹ ان پور کنٹریز اینڈ ہاؤ دیٹ دیٹ کوڈ بی ڈن بیٹر مور افیکٹولی وز ار وی دا ریڈکشن آف پاورٹی ان دا ورلڈ وز اوی اڈریسنگ Yea, basic Joe, urge hai to make and maximize profit, not only make profit, but to make as much profit as possible. Isco basically curb Karna, We need to involve different types of stakeholders, not for-profit organizations. A voice process may involve Hongi, so they will try to place a curb on the maximization of profit and try to make growth more benevolent, to make growth more generous. گروتھ جب ہوتی ہے اگر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے ملک میں تو ملک کی جو اکانمی ہے وہ گروت کرے گی مگر اس گروتھ کا پھر فائدہ تو ہونا فائدہ ان لوگوں کو بھی ہو جو غریب ہیں فائدہ ان لوگوں کو بھی ہو جو محنت مزدوری کر کے پروڈکٹ کو فزیکلی بناتے ہیں ٹھیک ہے وہ کمپنی ان کے نام پر نہیں ہے فیکٹری ان کے نام پر نہیں ہے وہ ہائیلی ٹرینڈ نہیں ہے تو ان کی ٹریننگ بہتر ہوئے تاکہ ان کی ٹریننگ بہتر ہوگی وہ زیادہ بہتر کام کر سکیں گے ان کی آمدنی بہتر ہوگی سو so, اس طرح کی کپیسٹی بلڈنگ کے ایشوز اس طرح کی uh, uh, uh, terms of, uh, trade کے بیسکلی بیٹر ٹرمز آف ٹریڈ کے ایشوز بیٹر ویجز کے ایشوز جو ہیں دیز نیڈ ٹو بی ایڈریس ان دا ایشو آف فارن انویسٹمنٹ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس طرح کی جب انویسٹمنٹ ہو رہی ہو باہر سے انویسٹمنٹ ایک غریب ریلیٹیولی غریب ملک میں ہو رہی ہو تو صرف پاورٹی از ناٹ دی اونلی کنسرن دی انوائرمنٹ آف رچ کمپنیز ہیو گون انٹریز ویئر دیر از این ابنڈنس آف نیچرل ریسورسز اینڈ انہوں نے جا کر بزنس کی خاطر اکنامک گروتھ کی خاطر ان کی نیچرل ریسورسز کو ڈپلیٹ کر دیا فارسٹ کور جو ہے دنیا میں وہ بے شمار جگہوں uh, پر فارسٹ کور جو ہے وہ اتنا زیادہ ڈپلیٹ ہو گیا ہے کہ وہ فارسٹ کور ریجنریٹ نہیں ہو رہا درخت اتنی سپیڈ پہ لگتے نہیں ہیں جتنی سپیڈ سے کٹ جاتے ہیں اور جب وہ بے حد جنگلات کٹ جاتے ہیں تو وہ آ, وہی درخت جو اپنے آ, آ, اپنے آ, درخت کے اندر سے ان کے جو بیج جو ہیں ڈسپرس کر کر اور درخت بناتے تھے وہ درخت ہی نہیں رہے سو so, ریجنریشن کی کپیسٹی جو ہے وہ ڈیمینش uh, ہو گئی ہے And میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ انسان کے لیے آئی I مین mean انسان ہم تو آکسیجن بریتھ کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائیڈ ایگزیوٹ کرتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائیڈ جو ہے وہ جنگلات ہی ابزارب کرتے ہیں انوائرمنٹلی فارسٹ کور کو جنگلات کے, uh, کے پھیلاؤ کو کاربن سنک کا نام دیا جاتا ہے کہ کاربن وہاں سنک ہو جاتا ہے تو so, سینٹرلی This makes you realize the value of, of forest for example and forest ke andar pura ek habitat hota hai forest ke andar you have entire species of plant life not only plant life but living animals so yeh concerns jo hai bainu lakwami sata per people are concerned about these issues they are concerned about the natural world and preserving parts of the natural world so yeh uh, جہاں پر کنزرویشن کی بات ہوتی ہے وہاں پر اٹ از ویری ٹرکی بیکاز آئی مین وین وین یو ہیو سم تھنگ لائک این اوشن اور افیکٹس آف دا lack آف فارسٹ کور آن دا گلوبل انوائرمنٹ تو وہاں پر باؤنڈریز اینڈ بارڈرز جو ہیں دے بیکم ارلیونٹ سو اسینشلی یہ ایشو جو ہے پھر اس کو ٹیکل کرنا کہ کون سا ملک کس کی کس چیز کی ذمہ داری لے اور پرٹیکولرلی جب فارن انویسمنٹ بھی ہو رہی ہو ممالک میں تو اس طرح کے ایشوز کو ہینڈل کرنا ٹیکل کرنا از کمپلیکیٹڈ آئی مین ون از ناٹ سینگ کہ یہ ایشوز جو ہیں ٹیکل کرنے آسان ہیں بٹ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب فارن انویسمنٹ بھی ہو رہی ہو تو فوراً انویسمنٹ میں بھی پھر یہ دیکھا جائے کہ صرف یہ نہیں کہ جو گروتھ فوراً انویسمنٹ کے ذریعے اگر ایک غریب ملک میں اگر ہوتی بھی ہے تو اس گروتھ کے بینیفٹس کہاں جاتے ہیں کیا وہ غربت کا خاتمہ بھی کر رہی ہے وہ گروتھ ایک طرف اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ کس قسم کی گروتھ ہے کیا وہ ایسی گروتھ تو نہیں کہ وہ ماحولیات کو بالکل ماحولیات کے ایشوز کے اوپر اس کا نگیٹو افیکٹ ہو رہا ہے سو so ان دونوں چیزوں کو بیلنس کرنے کے لیے یہ بہت سی جو اب گلوبل کنسرن ہے اس طرح کے ایشوز کے اوپر دیٹ ٹرائز ٹو اسٹرائک اے بیلنس اٹ اگر گروتھ کی بات پہلے کئی سال جو کئی ڈیکٹس کے لیے انسان اس طرح کے ایشوز کے اوپر سوچتے ہی نہیں تھے جی بس پیسہ بنے پیسہ بنے دے ڈن ریڈی تھنک کے جی پیسہ جو ہے وہ جب پیسہ بننے کی جو ایکٹیویٹی ہے یعنی کہ گروتھ جو ہے اکنامک گروتھ جو ہے اس کا بینیفٹ کہاں جا رہا ہے اب زیادہ تر ہمیں آواز جو ہے وہ گروتھ کے ساتھ ساتھ یہ نظر آتی ہے کہ جی گروتھ کا فائدہ جو ہے وہ پھر ساروں کو ہو سب کو ہو جتنا میکسمم اس کا جو ہے آؤٹریچ گروتھ کی ہو سکتی ہے اکنامک گروتھ کی اتنی وہ گروتھ اچھی ہے ایک یہ بات آ رہی ہے بین الاقوامی سطح پر آواز آ رہی ہے دوسری طرف آواز یہ آ رہی ہے کہ جی گروتھ جو ہے وہ ماحول کو بالکل ختم نہ کر دے ارد گرد کے ماحول کو ختم کر کے گروتھ کی تو پھر یہ پلانیٹ ہی نہیں رہنا And I mean, these are issues of dunya mein woh nobat aagay hai ke environment is a very serious concern. Climate change ke issues joh hai, they are a serious concern. Uh, access to fresh drinking water is a serious concern. So ab ye dunya itni uh, wasi nahi hai aur humari insani abadi itni thodhi nahi hai ke hum planet ko jis tarah marzi istamal karheen aur planet chalta rahe aur planet mein joh baqi چیزیں ہیں جن کو ہم کھاتے ہیں اور جو ہمارے ارد گرد پھرتی ہیں وہ انفیکٹڈ رہیں گی وی ہیو میڈ ویریئس اسپیسیز انسٹنکٹ فار ایگزامپل آئی مین بائی بائی آر اکنامک اینڈ پروڈکٹیو پروسیسز سو دیز آر ایشوز وچ ڈیزرو سم کنسرن وچ ڈیزرو سم اب دیکھتے ہیں ایک اور چیز کو اب ذرا تھوڑا سا اگر ہم فوکس کریں اس آئیڈیا کے اوپر تو یہ آئیڈیا ہے کہ جی فارن انویسمنٹ جو ہے وہ پور کنٹریز کے اندر کیسے ہوتی ہے اور جب وہ ہوتی ہے تو اگر پور یہ کہا جاتا ہے کہ جی بین الاقوامی سطح پر اگر بزنسز جو ہیں باہر کے ممالک کی بزنسز جو ہیں وہ آپ کے ملک کے اندر اگر انویسٹ کریں تو اس سے آپ کے ملک کی بہتری ہوتی ہے تو اب ہم اس چیز کو ایک جملے کی شکل میں دیکھیں اگر اس آئیڈیا کو دیکھیں کہ جی ہاؤ کین فارن انویسٹمنٹ ایڈ پوور کنٹریز لیٹ آس ناؤ ٹرن آ اٹینشن دیر اینڈ ٹرائی ٹو سی کہ جی یہ کیسے غریب ممالک کو فارن انویسٹمنٹ جو ہے وہ مدد کر سکتی ہے باہر سے اگر پیسہ جب آتا ہے ایک ملک کی پور ملک کی اکانومی میں تو کیا فرق پڑتا کنوینشنل آرگیومنٹ اسٹیٹس دیٹ فارن انویسٹمنٹس can help poor countries acquire the technology management skills and exposure to market mechanisms which are vital requirements to kickstart economic development agar aap economic arguments economic arguments mein aapko nazar aayega ki bainul investment ko isliye encourage kiya jata hai ki farm وہ ایک امیر ملک سے آ رہی ہے تو اس امیر ملک کے پاس ٹیکنالوجی ہوتی ہے تو وہ جب اگر ایک غریب ملک کے اندر آئے گی تو وہ ساتھ اپنے وہ جو فارم ہے یا فارن انویسمنٹ جو ہے وہ ساتھ ٹیکنالوجیکل تیکنال، ٹرانسفر کرے گی غریب ملک کے اندر غریب ملک کے اندر بھی وہ ٹیکنالوجی آ جائے گی ایک یہ آرگیومنٹ ہے دوسری آرگیومنٹ ہے کہ مینجمنٹ سکلز غریب ممالک کے جو لوگ ہیں وہ ان کے پاس وہ ٹاپ ناچ مینجمنٹ سکلز نہیں ہیں ان کو وہ طریقے نہیں آتے کہ بزنس کو پروڈکٹیولی چلانے کے لیے کیسے لوگوں کے ساتھ کیسے بیہیو کریں ایک جو نظام ہے پروڈکشن کا اس کو کیسے مینج کیا جائے سو so وہ جو مینجمنٹ کے طریقے ہیں وہ جو ہیں وہ آئیڈیا یہ ہے کہ فارن فارمز جو اتنی سوفسٹیکیٹڈ ہیں جن کے پاس اتنا پیسہ ہے تو ان کے پاس اتنی سکلز بھی ہیں ان کے لوگ بھی اتنے پڑھے لکھے ہیں اور ان کے پاس یہ سکلز ہیں تو وہ جب اگر اپنا پروڈکشن کا بیس کوئی غریب ملک بناتی ہیں تو ساتھ وہ سکلز بھی لے کر آتی ہیں یہ فارن فارمس اور فارن فارمس جب یہ سکلز لے کر آتی ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے کام تو پھر غریب ممالک کے لوگوں سے کرانے تو ان کو بھی پھر ٹرین کرتے ہیں سو so مینجمنٹ کی سکلز جو ہیں وہ پاس آن کر جاتی ہیں ود ان پوئ کنٹریز سو پوور کی کپیسٹی بھی بڑھ جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پھر جو پوور کنٹریز کے اندر جب یہ چیز بننی شروع ہو جاتی ہے تو پھر پور کنٹریز میں یہ شعور آ جاتا ہے کہ جی گلوبل مارکیٹس کیسی ہیں ان کا بیہیویئر کیا ہے وہاں پر پروڈکٹ کو کیسے لے کر جانا اور پھر وہ اس مارکیٹ میکینزم کے ساتھ زیادہ فیملیئر ہو جاتی ہیں سو دس از دیٹ آئیڈیا کہ یہ بیسکلی جب یہ چیزیں ہوں گی ایک ملک کے پاس اگر وہ غریب ملک بھی ہے اس کو پتہ ہے جی بین الاقوامی سطح پر جو بین الاقوامی منڈی جو ہے مارکیٹ جو ہے اس کا اتراؤ چڑھاؤ کیا ہے وہاں پر کیا چیز کیسے بکتی ہے کیسے اسے مارکیٹ کرنا ہے وہاں پر اگر یہ پتہ چل جائے اور اگر غریب ملک کے لوگوں میں ٹرینڈ کپیسٹی آ جائے اور اگر ان کے پاس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کا طریقہ اور ٹیکنالوجی جو ہے اگر ان کو مل جائے تو پھر یہ غریب ممالک جو ہیں وہ غریب نہیں رہیں گے وہ ان کی پھر اکنامک ڈویلپمنٹ ملک کا جو اکنامکس uh, کا نظام ہے وہ کک سٹارٹ ہو جائے گا شروع ہو جائے گا دھکا لگ جائے گا اکانومی کو اینڈ فارن انویسٹمنٹ کے ذریعے پھر ملک کے اپنے بھی جو uh, مختلف سیکٹرز ہیں وہ بھی پروڈکٹیو ہو جائیں گے اینڈ پھر اکانومی جو ہے وہ اپورڈ سوئنگ کی طرح طرف چلی جائے گی سو دس از دا کنوینشنل آرگیومنٹ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جی فورن انویسٹمنٹ کو جتنا لا سکتے ہیں غریب ملک کے اندر لائیں اور اس کی وجہ سے غریب ملک جو ہے وہ غریب نہیں رہے گا دس از دا بیسک آرگیومینٹ اس کی میں آپ کو کمزوریاں اور کنسرنس جو ہیں وہ کچھ مینشن کر چکا ہوں وین آئی ہیو اسپوکن اباؤٹ دس آئیڈیا ابھی وی ول لوک ایٹ مور آف دم فروم Developing countries are encouraged by international financial institutions to provide the essential legal, institutional and physical infrastructure necessary to attract foreign investments. Ab foreign investment ko ek mulk ke andar lana hi ek muskil kaam hai. So I mean we cannot say ke ji uh, a foreign investment karne ke diya toh log bhaag raha hai at the door of developing countries so developing countries can be very selective and say کہ جی یہ foreign investor جو ہے یہ آ جائے ملک میں اور یہ نہ آئے اور یہ جب آئے گا تو یہ ہماری شرطیں it's the other way around because غریب ممالک جو ہیں literally they try to lure foreign investors کہ جی آپ آئیں ہمارے ملک میں ہم آپ کے لئے یہ کریں گے ہم آپ کے لئے وہ کریں گے آپ کام تو شروع کریں ہمارے ملک so اس basically یہ پرابلم ہے کہ فارن انویسٹمنٹ کو ایک طرف کنوینس کرنا ٹو بی مور پو فرینڈلی ٹو بی مور انوائرمنٹلی سسٹینیبل اینڈ ٹو اٹریکٹ فارن انویسٹمنٹ از اے بگ ڈیل یہ آسان کام نہیں ہے اٹ از ناٹ کہ غریب ممالک کے جو لیڈرز ہیں وہ تو بہتری قوم کی چاہتے ہی نہیں ہیں تو پرابلم اس کے فوراً انویسٹمنٹ کو ملک کے اندر لے کر آنا ہی از اے بگ تھنگ سو چیلنج ہے اب چیلنج جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے اب بین الاقوامی سطح پر جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں آئی ایم ایف ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ورلڈ بینک ہے وہ بین الاقوامی سطح پر جو غریب ممالک کو قرضے دیتے ہیں ادارے یہ ادارے بھی غریب ممالک کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ جتنا میکسمم فارن انویسٹرز کو ملک میں لائیں گے آپ کے ملک کے لیے اتنا اچھا ہے اور یہ ون سٹیپ فردر جاتے ہیں یہ انہی ممالک کو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اور ان کو قرضے بھی دیتے ہیں اس پرپز کے لیے کہ آپ اپنے لیگل سسٹمز آپ اپنے انفراسٹرکچر کے سسٹمز کو ذرا تگڑا کریں ذرا ٹھیک کریں پھر ہی فارن انویسٹرز آپ کے ملک میں آئیں گے اب فارن انویسٹر اگر وہ دیکھ بھی لے کہ جی اس ملک میں تو مثال کے طور پہ اگر ایک فارن انویسٹمنٹ کی فارم ہے اس نے کو ربر سے کچھ بنانا ہے اور ربر پلانٹیشن آپ کے ملک میں ماحول ایسا ہے کہ ربر جو ہے وہ اگانا نہایت ہی آسان ہے تو بیسکلی ایک فارن انویسٹر کا دل تو کرے گا ٹو کم یور کنٹری بٹ اگر آپ کے ملک میں سڑکیں ہی نہیں ہیں اگر آپ کے ملک میں بجلی ہی نہیں ہے تو وہ اپنا کارخانہ آپ کے ملک میں کیسے لگائے گا سو دین دیٹ کنٹری ول بی مور انٹرسٹیڈ کہ جی آپ کا وہ جو ربر آپ سے اگوائے اور ربر آپ سے لے کر باہر لے جائے اور اپنے ہی ملک میں اس کو پھر بنائے اس کے جوتے بنائے یا رو مرضی کرنا ہے تو بیسکلی یہ آئیڈیا uh, جو ہے انفراسٹرکچر کا یہ بہت ضروری ہے لیگل سٹرکچر ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر انسٹیٹیوشنل سٹرکچر یہ بھی ساری چیزیں اگر وہ uh, یہاں آپ کے ملک میں آ جائے اسے پتا چلے کہ ہر کام کرانے کے لیے جو ہے وہاں پر uh, مصیبتیں ہیں دیر از اے لاٹ آف پیپر ورک ڈیلیز ہوتی ہیں تو افیشینٹ جو لوگ ہیں وہ دے وانٹ ٹو گیٹ دا ورک ڈن ایز سون ایز پاسبل دیر ہو وانٹ کہ ڈیلیز ہوں جائیں ہم کسی کے دفتر جا کے ہمیں تین گھنٹے انتظار کرنی پڑے اور وہاں پہ ہمیں پھر منتیں کرنی پڑیں دین they آر ناٹ انٹرسٹڈ دے ووڈ ڈرا دا گو ایلس ویئر جو ہیں وہ دے ہیو دا ریسورسز سو دے کین ٹرائی اینڈ فائنڈ اندر کنٹری ود دوز ٹائپس آف ریسورسز اینڈ گو دیر اینڈ سو اسینشلی یہ سب کچھ کرنے کے لیے یہ اس طرح کی انفراسٹرکچر ضروری ہیں سڑکوں کی ضرورت ہے لیگل administrative structures کی ضرورت ہے پھر it is easy to bring in foreign investors into your country so they سو try and do something and help your economy grow and obviously make their own money but provide employment in your country give money to your government for coming and working in your country. So, here are some requirements. We have already seen the other side that foreign investment is not that it is not necessary to keep the environment, it is not necessary that the poor people are poor, but it is also the foreign investment ki requirements. Therefore, foreign investments do not come to the poor So, it is nice to look at both sides of the picture. Yet, the contribution of foreign direct investments and multinational activities in helping develop poor countries remains limited. Except in some resource rich African and Asian countries where two benefits are unevenly distributed. Now the problem is that when the foreign investment goes into the country, the foreign country, and in some foreign countries, this is actually the world's انٹریکشن uh, کو دیکھتے ہوئے فارن انویسٹمنٹس کے واقعی ان ممالک غریب ممالک میں آ, آنے کے ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ جی چند ممالک ہیں ہینڈ فل آف ریسورس رچ کنٹریز جہاں کی ریسورسز بہت رچ ہیں چاہے وہ ملک غریب ہیں وہاں پر فارن انویسٹمنٹ نے آ کے واقعی ان کی اکانمیز کو ہیلپ کیا ہے مگر اس کے علاوہ بائی این لارج جو پور کنٹریز ہیں وہاں پر ایک تو فارن انویسٹمنٹ ہی لانا بہت مشکل ہے اینڈ اگر آ بھی جائے فارن انویسٹمنٹ تو اس کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ زیادہ تر یا سرکاری سطح پر رہ جاتا ہے جن کو تھوڑے بہت پیسے ملتے ہیں فارن انویسٹرز سے کہ وہ ان کے ملک میں آ کر کام کریں اور دوسرا یہ ہے کہ وہ زیادہ تر پیسہ جو ہے وہ باہر چلا جاتا ہے کیونکہ وہ کمپنیز آتی ہیں وہ سستے داموں میں کام کراتی ہیں اور سستا پروڈکٹ بنا کے اس کو باہر بین الاقوامی مارکیٹ میں انہی داموں پر بیچتی ہیں جو اگر وہ اپنے ملک میں بنا کر بیچتی ہوں اپنے ملک میں وہ زیادہ مہنگا بکتا ہے کیونکہ وہاں کے مزدور جو ہیں ان کی تنخواہ زیادہ ہے تو یہاں کے مزدور کو پھر کیا فائدہ سو یہ ایکسپیرینس ہے اب اس کے بیسس کے اوپر بہت سی تنقید بھی ہوئی ہے ریفارمز بھی ہوئی ہیں اداروں نے بھی شور مچایا ہے بین سطح پر بھی اداروں نے بات کی ہے کہ جی اگر غریب ممالک میں آ کر کام کرانا ہے تو یہاں پر جو لوگ ہیں ان کے خیال کے لیے زیادہ فوراً انویسمنٹ کو کنسرن ہونا چاہیے ماحولیات کے لحاظ سے بھی زیادہ ایشوز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے ورنہ پھر فوراً انویسٹمنٹ کا فائدہ ہی کیا اگر انوائرمنٹ کا کنسرن نہیں ہے اور ورکرس کو بیٹر ڈیل نہیں مل رہی تو پھر فوراً انویسٹمنٹ کے بینیفٹس پور کنٹریز کو کیسے ہیں So these are issues that have to be considered if we are looking at the idea of foreign investment and its role in poverty reduction in poor countries. Partnership with supranatural agencies like the World Bank or the UN system has inculcated a sense of social responsibility in multinational organizations. Ab bainul jo idare hai bil World Bank or UN ka jo system hai in ke کیونکہ یہ فارن انویسٹمنٹ کو انکارج بھی کرتے ہیں غریب ممالک کو کہتے ہیں ان کی سہ ہوتی ہے وہاں پر تو یہ ان ممالک کو کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے اگر آپ ہمارے مشورے مانیں تو آپ بین الاقوامی سطح سے جو بگ بزنس ہے جس کے پاس پیسہ ہے اس کو دعوت دیں اپنے ملک میں کہ وہ آ کر کام کرے تو اس کام کو پرموٹ کرنے کے لیے پھر بین الاقوامی سطح پر یہ جو ادارے ہیں یہ پھر ان بگ بزنسز کے ساتھ بھی رابطہ رکھتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ اگر غریب ملک میں جا رہے ہو تو وہاں پر آپ کا پھر ایک فرض بھی بنتا ہے کہ اگر آپ کی آپ کی آمدنی بڑھ رہی ہے آپ کا فائدہ ہو رہا ہے تو اس ملک میں ماحول کا خیال رکھیں اس ملک کے جو ورکرز ہیں ان کے رائٹس کو آپ انشور کریں آپ یہ نہیں کہ جتنا وہ سستا آپ کو بنا کر دے رہے ہیں کوئی پروڈکٹ آپ اتنا ہی سستا بنائیں آپ مدد تھوڑا سا ان کو کچھ سہولیات تو فراہم کریں نہ کہ ان کی امپلائمنٹ جو ہے اس سے ملک کو کی اکانومی کو فائدہ ہو prominent initiatives including the UN's global compact which led to articulation of the millennium development goals as well as the proposed Marshall پلان for Africa have explicitly aimed to collaborate closely with multinationals to help poor countries develop بین الاقوامی سطح پر دو تین uh, جو میجر ایفرٹس نظر آتے ہیں وہ ایک ایفرٹ یہ ہے کہ یو این کا ایک گلوبل کامپیکٹ ہوا تھا گلوبل کامپیکٹ میں بے شمار ممالک نے مجورٹی آف دا کنٹریز آف دا ورلڈ ہیو سائنڈ آن ٹو دی آئیڈیا آف دا ملینیم ڈویلپمنٹ گولز ملینیم ڈیولپمنٹ گولز ہیں بیسیکلی ماحولیات اور ڈویلپمنٹ ہیومن ڈیویلپمنٹ کے ایشوز کہ جی Uh, uh, access to water, safe water, access to uh, basically uh, a stable income, uh, reduction in poverty, uh, access to health facilities, access to education yeh millennium development goals. And when a new millennium has started, 21 years ago, so let's try and make the world a more uh, equitable place. So uski uh, uh, yeh jo goals کی آرٹیکولیشن ہے وضاحت جو ہے یہ یو این کے گلوبل کامپیکٹ کے ذریعے ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک مارشل پلان فور افریقہ بنا ہے دس از آلسو اے ریسنٹ ایفرٹ آپ کو مارشل پلان کا لفظ شاید یاد ہو بیکاز دس از اے پلان میں نے اس کو پہلے بھی مینشن کیا تھا کہ مارشل پلان واز انیشلی یوزڈ آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار اینڈ اٹ واز یوزڈ بائی امیریکا ٹو ہیلپ یورپ ریکنسٹرکٹ جو میں ڈسٹرکشن ہوئی تھی آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار اس ڈسٹرکشن کو یورپ کو ہیل کرنے کے لیے and reconstruction کرنے کے لیے Marshall Plan بنا تھا and it was successful because Europe you can see where Europe stands now یو نو آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار اینڈ کا بڑا امپورٹنٹ رول رہا تھا اسی طرح کا ایک مارشل پلان بنا ہے فور دا کانٹیننٹ آف افریقہ کیونکہ Africa میں آئی مین ڈیزیزز لائک ایڈس انٹر کمیونل ٹینشنز جینوسائڈ یہ ایشوز جو ہیں یہ بہت ٹریجک قسم کی پرپورشنز میں آفریقہ میں نظر آتے ہیں سو so, افریقہ کی ہسٹری بھی کلونیلزم کی وجہ سے آفریقہ جو ہے وہ دنیا میں بہت پیچھے رہ گیا ہے so, سو افریقہ کو اب ایک دنیا میں ایک سطح پر لانے کے لیے ایک یہ نیا پلان بنا ہے مارشل پلان فار افریقہ کے نام سے اور اس طرح کے جو پلانز ہیں ان میں بھی اطراف ہے کہ جی فوراً انویسٹمنٹ ایک طریقہ کار ہے ایک ذریعہ ہے جس کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر جو غربت میں جو کنٹریز بہت ہی بری طرح سفر کر رہی ہیں غربت کے فنامنا سے ان کو غربت سے نکالا جا سکتا ہے ان کی جو اکانومیز کا جو برا حال ہے اس کو improve کیا جا سکتا ہے by انویسٹنگ foreign money into their economies so یہ اس طرح کے پلانس جو ہیں talk about foreign investment but they talk about a more sophisticated foreign investment ایسی foreign investment نہیں جو ان کے ماحول کو اور ڈگریڈ کر دے ایسی فارن انویسٹمنٹ نہیں جو صرف ان کے چند امپورٹنٹ لوگوں کی جیبوں کو بھرے سو اٹ از فارن انویسٹمنٹ آف اے it is foreign investment that is pro-poor so essentially yeh ideas joh hain foreign investment ke lihaz se yeh dunya mein ab, aapko obharte huye nazar aayenge and aap inke baare mein mazeed agar tafseer se inke baare mein aap padna chahate hain dekhna chahate hain all you have to do is type in the Marshall Plan for Africa on the internet on some search engine and you will get thousands and thousands of documents regarding it, a newspaper article and similarly for the Millennium Development Goals. Now, we have looked at the idea of foreign investment and we have seen کہ بین الاقوامی سطح پر اس کو امفیسائز کیا جار ہے مگر اس کے باوجود کچھ concerns ہیں, کچھ contensions ہیں, کچھ problems ہیں foreign investment کے بارے میں جن کو ہمیں دیکھنا because yeh na hoke foreign investment dunya mein increase ho jai and it does nothing uh, to improve the situation of the world. So these are the concerns and the contentions that have to be kept in mind when channeling foreign investment, not only in rich countries but also in developing countries jahaan par foreign investment aa rahi hai. So ye hain contentions concerning foreign investment. now you have to realize کے تھیری میں جب issue کی ایک بات ہوتی ہے تو you cannot start seeing things in black and white. کیونکہ دنیا ایک کامپلیکیٹیڈ چیز ہے آپ کو میں اگر ایک طرف یہ نگیٹو ایشوز بتا رہا ہوں تو دیزا ایشوز جن کو ذہن میں رکھتے ہوئے us say in فائیو اور 10 years if you are in a position جہاں آپ foreign investment کے کسی process کے اندر involved ہیں تو it doesn't mean کہ آپ صرف ذہن میں یہی نگیٹیو چیز رکھیں نگیٹیو چیز کی شناخت جو ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ پھر اس نگیٹیو چیز کو بائی پاس کر سکیں یا آپ اس پروسیس کو ایسے نیگوشیٹ کر سکیں کہ نگیٹیو چیز کا امپیکٹ جو ہے وہ ڈائیلیوٹ uh, ہو جائے سو دیٹ از وائی اٹ از امپورٹنٹ ٹو لوک ایٹ کرٹی ٹو لوک ایٹ تنقید ٹو امپروو اے سچویشن تو اس لیے ہم فارن انویسٹمنٹ کے پروسیس کو صرف ہم اس کو کٹ ڈاؤن ہم صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ جی فارن انویسٹمنٹ تو ہونی ہی نہیں چاہیے کیونکہ ہم نے تو ابھی کہا ہے کہ بین الاقوامی ادارے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں ہم صرف ان بین الاقوامی اداروں کی آبزرویشنس کے اکارڈنگلی اینڈ باقی جو سوچ ہے اس آئیڈیا کے بارے میں اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ فارن انویسٹمنٹ جو ہے وہ ٹریکی چیز ہے اینڈ فارن انویسٹمنٹ کے پروسیس کو نگوشیٹ کرنا لازمی ہے اور وہ لازمی کیوں ہے بیک کنسرن کنسیڈنگ دا یوٹیلٹی آف میکنگ کیپیٹلزم مور انکلوس اینڈ پرو پوئر اٹ از آلسو امپورٹنٹ ریئلائز فورن انویسٹمنٹ کین آلسو ہیو سیریسلی ایڈورس امپیکٹ آن انڈسٹریز ویت اے ویری پوئر واک اب ایک طرف یہ ہے کہ ہم اس چیز کو آ, اگر ہم مان بھی لیں اور ماننا مطلب کوئی اتنا مشکل نہیں ہے دشوار چیز نہیں ہے یہ ایک پازیٹیو چیز ہے کہ کیپٹلزم کا آئیڈیا جو ہے یا پروفٹ بنانے کا جو آئیڈیا ہے وہ بہت بہتر ہو اگر وہ جو پروفٹ بن رہا ہے اور زیادہ پروفٹ بن رہا ہے اس کا بینیولنٹ یوز ہو اس کا اچھا یوز ہو اچھا یوز اس طرح ہو کہ وہ ڈسٹریبیوشن جو اس کا ڈسٹریبیوشن کا پروسیس ہے وہ زیادہ فیئر ہو زیادہ ایکوٹیبل ہو اس سے پھر یہ ہے کہ غربت کا خاتمہ ہوگا غربت کم ہوئے گی So this is called making capitalism more inclusive rather than more exclusive. Exclusive ہوگا capitalism تو یہ ہوگا کہ کم لوگوں کے پاس زیادہ فائدہ ہوگا Inclusive ہوگا تو زیادہ لوگوں کے پاس فائدہ ہوگا چاہے وہ فائدہ پھر جو ہے وہ اگر سو روپیہ بچ رہا ہے تو اگر اس کو دو لوگ لیں گے انہیں پچاس پچاس روپیہ ملے گا اگر دس لوگ لیں گے تو دس دس روپیہ ملے گا سو so شاید منافع کم ہو جائے مگر اس کی اسپریڈ زیادہ ہو جائے گی تھرو دا پروسیز آف انکلوسیونیس یہ کو راکٹ سائنس نہیں ہے کوئی ہم میتھمیٹیکل اکویشنس کی بات نہیں کر رہے اٹس کامن سینس سو یہ بیسکلی امفسس ہے ٹو ٹرائی اینڈ میک دا پروسیز آف کیپٹلزم مور انکلوسیو یہ فلسفہ ہے اس کا سو so, ایک یہ فلسفہ ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ پھر دیکھا جاتا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر کیونکہ اتنے لیئرز ہیں اتنے لیئرز ہیں بیوروکریٹک پروسیسز ہیں انٹرا گورنمنٹ کی ٹریڈ ریلیشنز ہیں آ, پھر بگ بزنس کا اپنا پولیٹیکل کلاؤٹ ہے سو ان ساری چیزوں کی وجہ سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ نتیجتاً اگر آپ فورن انویسٹمنٹ کو ایک ٹپکل غریب ملک میں دیکھیں تو اس کے کارخانے کے اندر جو غریب ورکر کام کر رہا ہے اس کی زندگی پہ کوئی خاص فرق نہیں آتا کہ وہ فیکٹری جو ہے وہ فارن انویسٹمنٹ سے لگی ہے یا لوکل انویسٹمنٹ سے لگی ہے سو so یہ ایک جو خدشہ ہے اس کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ فارن انویسٹمنٹ کے میکینزم میں تبدیلی لانا ضروری ہے تاکہ اٹ بیکمز مور پروپور فارن investments in the informal economy including sectors like forestry, agriculture and textiles can be particularly problematic. اب ایک جو issue ہے وہ بین الاقوامی سطح پر دیکھا گیا ہے کہ کئی آ, informal سیکٹر کے جو economy کو آپ دیکھیں تو اس میں دو سیکٹرز ہوتے ہیں ایک فارمل سیکٹر ایک انفارمل انفارمل سیکٹر میں بہت سے غریب لوگ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں انآفیشلی وہ کسی ادارے کے لیے کام نہیں کر رہے ہوتے وہ چاہے کاٹج انڈسٹری یا اپنے اون پر وہ چھوٹا موٹا کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر جب بین الاقوامی انویسمنٹ ہو تو بڑا ٹرکی ماحول ہو جاتا ہے یہاں پر پھر تنقید وغیرہ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور یہاں پر زیادہ چانسز ہیں کہ غریب لوگوں کی آمدنی جو ہے وہ تھریٹن ہو جاتی ہے اور یہ سیکٹرز ہیں مثال کے طور پر فارسٹری یہ سیکٹر ہے مثال کے طور پر ایگریکلچر یہ سیکٹر ہے مثال کے طور پر ٹیکسٹائلس اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان ایشوز کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ فوراً انویسٹمنٹ ہونی ہی نہیں چاہیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان ایشوز کے اندر جب فوراً انویسٹمنٹ ہو تو یہاں پر پرٹیکولر کیئر ہیز ٹو بی ٹیکن کہ جو غریب لوگ اس سیکٹر میں کام کر رہے ہیں ان کی آمدنی نہ چھینی جائے سو so, یہ ایک امپورٹنٹ کنسرن ہے فار ڈائریکٹنگ فارن انویسٹمنٹ ان پوئر کنٹریز مور پروڈکٹیولی وین ملٹی نیشنل سیٹ اپ پلانٹس اینڈ فیکٹریز اور وین اسمال فارمز اور leads smaller بزنسز ٹو شٹ ڈاؤن اب ہوتا یہ ہے کہ اگر بین الاقوامی سطح سے کوئی ملٹی نیشنل کمپنی آئے گی ود مچ مور انویسٹمنٹ مچ مور ٹیکنالوجی اینڈ وہ اپنا آپریشن سیٹ اپ کرتی ہے یا کوئی لوکل کمپنی اس کے ساتھ اپنے آپریشن کو ٹائے کر لیتی ہے تو اگر ٹیکنالوجی اس کے پاس زیادہ ہوگی تو ٹیکنالوجی کیا کرتی ہے ٹیکنالوجی جو ہے وہ جو آپ کی یومن ریسورس کی امپوٹ ہے اس کو کم کر دیتی ہے تو لوگوں کی کم بہ ضروری ضرورت ہوتی ہے ویزوی ٹیکنالوجی سو کیپٹل انویسٹمنٹ in, uh, اگر زیادہ ہوئے گی تو انسانوں کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی یہ ایک ٹیکنالوجی کے بارے میں بلکہ تبصرہ ہے بین الاقوامی سطح پر کہ ہم سارے ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگتے ہیں مگر شاید ٹیکنالوجی اٹ سیلف از the دا ٹائپس آف ٹیکنالوجی وچ از ایگزٹنگ ان دا ورلڈ ٹینڈس ٹو ڈسپلیس لیبر جب لیبر ڈسپلیس ہوتا ہے تو پھر آمدنی کے ذریعے کام ہوتے ہیں اور اس سے غربت بڑھ جاتی ہے دیٹ ڈزن مین ٹو سی کہ جی کوئی آپ کو مشین نظر آئے تو آپ اس کو توڑ دیں ہسپتال میں جا کے مشینیں توڑ دیں مطلب ہم یہ بات نہیں کر رہے ظاہر ہے بٹ اگر آپ اس کے فلسفے میں جائیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس طرح کی ٹیکنالوجی جو لیبر کو ریپلیس کر رہی ہو اس طرح کی ٹیکنالوجی ان اس کا کوئی اور سپیسیفک ٹیکنیکل فنکشن ایسا نہیں ہے جو کہ انسان خود نہیں کر سکتا تو اس ٹیکنالوجی کو بنانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے لیٹ ایس ٹرائی ٹو میک ٹیکنالوجیز ویئر دیٹ فیسیلیٹیٹ ہیومن بینگز دیٹ رادر دین ریپلیس سو یہ تو ٹیکنالوجی کے بارے میں آئیڈیا آ گیا اب اگر ہم فارن انویسٹمنٹ کے آئیڈیا کے, کے پاس پھر آئیں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ غریب ممالک میں کئی بار جب ملٹی نیشنل آتی ہے یا اگر لوکل کمپنی ملٹی نیشنل کے ساتھ تعلق کرتی ہے تو وہ ڈائریکٹلی کمپٹیشن میں آ جاتی ہے ود دا اسمالر پروڈیوسرز جو غریب لوگ چھوٹے موٹے کارخانے لگا کر کام کر رہے ہوتے ہیں اور اور غریبوں کو انہوں نے ہائر کیا ہوتا ہے وہ کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے بین الاقوامی ادارے کے ساتھ تو ان کی بزنس ٹھپ ہو جاتی ہے تو so ظاہر ہے جب یہ ہوئے گا اگر اسمال بزنس افیکٹ ہوئے گی بیکاز آف ملٹی نیشنلس تو پھر غربت جو ہے وہ بڑھے گی کیونکہ چھوٹی بزنسز بہت زیادہ ہوتی ہیں And اگر ان کو نقصان پہنچے گا ان کے اگر کام کو کوئی اگر نہیں خریدے گا اور لوگ ان کے پاس نہیں جائیں گے تو پھر ان کے پاس آمدنی کے جو مواقع ہیں وہ کم ہوئیں گے اینڈ بہ ملٹی نیشنل جو ہے وہ بہت ساری سمال کارپوریشنس کو افیکٹ کر سکتی ہے دیٹ از وائی فارن انویسٹمنٹ کا ایک کنسان ہے وین اٹ کمز ٹو دی ایشو آف پاورٹی کہ ہاؤ فارن انویسٹمنٹ کین انکریز اور ڈیکریز پاورٹی یہ ہمیں ایک کنسان جو ہے ذہن میں رکھنی چاہیے ملٹی نیشنل انکلوژ ان دا فارمل اکانمی کین لیڈ آف جابس ویچ including women to ویمنٹر the ورک فورس بین الاقوامی سطح پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب ادارے آتے ہیں ان فارمل اکانمی فارمل اکانومی میں ایسے ایسے سیکٹر شامل ہیں جن کے اندر ایک نظام بنا ہوا ہے ایک سسٹم بنا ہوا ہے حکومت ان اداروں کو چلا رہی ہے اگر وہاں پر اگر پرائیوٹائزیشن ہو فارن انویسٹمنٹ آئے تو اکثر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ان اداروں کو پھر زیادہ پرافٹیبل بنانے کے لیے وہاں پر ورکرز وغیرہ کو آ، آ، ورکرز کی فورس کو ریڈیوس کر دیا جاتا ہے ٹیکنالوجی کا زیادہ استعمال ہو جاتا ہے یہ بھی ایک کنسان ہے اب اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ان اداروں سے کارخانوں سے نکالے جاتے ہیں وہ پھر ان کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہوتی وہ پھر ڈیلی ویجز کے اوپر اگر محنت مزدوری کرنی شروع کر دیں یا ان کی جب آمدنی کام ہو رہا ہے ان کو باقی بینیفٹس نہ ملیں تو پھر وہ یہ کرتے ہیں مجبوری سے ان کے گھر میں جو خواتین بھی ہیں ان کو بھی کام کرنا پڑتا ہے تو ایک طرف تو لگ رہا ہے کہ گلوبلائزیشن فارن انویسٹمنٹ کی وجہ سے زیادہ عورتوں کو کام کرنے کا موقع مل رہا ہے مگر دوسری طرف یہ بھی کنسان ہے کہ جی وہ عورتیں کام جو کر رہی ہیں وہ مجبوری کے تحت کر رہی ہیں کیونکہ ان کے گھر کے اوپر اتنا پریشر پڑ رہا ہے کہ ان کے گھر کا نظام ہی نہیں چلتا تو وہ اور کام وہ کر رہے ہیں خوشی سے نہیں مگر مجبوری کی وجہ سے کیونکہ ان کے آمدنی کے مواقع جو ہیں وہ اتنے ریڈیوس ہو گئے کہ جتنے لوگ کام کریں گے پھر ہی گھر کا جو نظام ہے وہ چل سکے گا تو so یہ بھی ایک انسان ہے فارن انویسٹمنٹ بہت سے ممالک میں دیکھا گیا ہے کہ اٹ ہیز لیڈ ٹو دس ٹائپ آف اے پریشر سو پھر ان لوگوں کے بارے میں کیا کرنا چاہیے دیٹ از سم تھنگ دٹ فارن انویسٹرک اباؤٹ دیٹ از سم تھنگ دیٹ گورمنٹ فنکشن گورمنٹ آرگنائزیشن Who are dealing with these types of people یہ لوگ پھر کہاں جائیں گے یہ لوگ کیا کریں گے تو یہ ایشوز ہیں یہ کنسرنز ہیں ویچ ہیو ٹو بی کیپٹ ان مائنڈ پور پیپل کین ناٹ اپ گریڈ دا اسکلس ٹو میٹ ریکوائرمنٹس آف ورکنگ ان این انکریزنگلی سوفیسٹیکیٹڈ پھر ایک اور مسئلہ یہ کہ جو غریب انسان ہے زیادہ تر اس کے پاس لٹریسی نہیں ہے زیادہ تر اس کے پاس کوئی technical training نہیں ہے اور جب بین الاقوامی سطح اور بین الاقوامی نوعیت کا کام ہو رہا ہو تو وہاں پر آپ بالکل ایک غریب بندے کو پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ جس کو الوے بھی لکھنا نہیں آتا اس کو آپ ایک سوفسٹیکیٹڈ مشینری کے آگے کھڑا نہیں کر سکتے وہ ایک ایسے معیار کی چیز نہیں بنا سکتا جس میں تھوڑی سی ٹیکنیکل انوالومنٹ بھی ہو جس میں تھوڑا بہت پڑھنا لکھنا بھی اس کو آتا آنا لازمی ہو وہ تو کپیسٹیٹیڈ ہی نہیں ہے اس کے پاس تو وہ اسکل ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی سوفسٹیکیٹڈ چیز کو آپریٹ کر سکے سو so, غریب بندہ جو ہے اس کو بین الاقوامی اگر انویسٹمنٹ کے ذریعے کو کام ہو بھی رہا ہے اس میں جگہ ہی نہیں مل سکتی کوالیفیکیشن ہی نہیں ہے یہ بھی ایک انسان ہے وین اٹ کمز ٹو ہاؤ فارن انویسٹمنٹ کین اینڈ شوڈ اڈریس دا پرابلم آف پاورٹی اینڈ میک پوئر کنٹریز مور اکنامکلی پرسپرس سو یہ concerns ہیں issues ہیں اب ان کے لیے تجاویز بھی ہیں طریقے بھی ہیں بٹ اٹ واز امپورٹینٹ فار می ٹو ٹرائی اینڈ آئیڈینٹیفائی کہ کم از کم ایشوز کیا ہیں جو فارن انویسٹمنٹ کے بارے میں ہمیں سوچنے چاہیے بین وی آر ٹرائنگ ٹو سی کہ ایک ملک امیر ملک سے پیسہ آ رہا ہے ان ٹو اے پورر تو اس کے اثرات جو ہیں ان کو گیچ کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا انڈیکیٹرز ہونے چاہئیں These are some of the important indicators in that regard. So, looking at those indicators, now let us briefly uh, look at the idea of making foreign investment more poor friendly. کہ کیسے یہ بین الاقوامی سطح سے اگر امیر ممالک غریب ممالک کو پیسے دیں بزنس کی شکل میں تو وہ غریب لوگوں کے لیے وہ کیسے ایک پوزیٹو فیچر بن سکتا اف ملٹی نیشنل دا انفارمل سیکٹر مینی مارجنلائزڈ ورکرز کوڈ انٹر دی فارمل اکانمی اینڈ بوسٹ دیر انکمس اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اب جب سوشل رسپانسبلٹی کی بات کی جاتی ہے ان بین الاقوامی ادارے بگ بزنس کو کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو انکریج کر رہے ہیں پروموٹ کر رہے ہیں اور آپ غریب ممالک میں جائیں تو ان کو ایک سینس آف ذمہ داری جو ہے وہ بھی ان کے اندر انکلکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں ہے آپ کا مقصد ان غریب ممالک کے عوام کو مدد کرنا بھی آپ کا مقصد ہے تو اس سلسلے میں ایک یہ کہا تجویز دی جاتی ہے کہ اگر ان فارمل سیکٹر جہاں پر کوئی فارمل ادارے وغیرہ نہیں ہیں چھوٹے موٹے لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اگر ملٹی نیشنلز یہ ذمہ داری لے لیں کہ جی ان لوگوں کو وہ اگر اپنی ورک فورس میں شامل کرنے کا تہیہ کر لیں اور ان کو پھر ٹریننگ پرووائڈ کر دیں کہ ان کی کپیسٹی اتنی بلڈ ہو جائے کہ وہ واقعی ان کے سوفسٹیکیٹڈ پروڈکشن پروسیسز کو ہینڈل کر سکیں تو اس سے بہت سے غریب لوگ جو انفارمل سیکٹر میں ہیں وہ فارمل سیکٹر میں آ جائیں گے اپ گریڈ ہو جائیں گی ان کی اسکلس اور اپ گریڈ ہو کر وہ ایکچولی کام ایسا کریں گے کہ ان کو پھر آ, ان کو آ, ان کی روزی جو ہے وہ امپروو ہو جائے گی دے ول بی گیٹنگ مور انکم دا انکمز ول امپروو سو دس از ون سجیشن فار دا ملٹی to بلڈ دا کپیسٹی آف دا ورک فورس آف پورا کنٹریز ناؤ دس از ٹرکی اٹس ڈفیکلٹ ٹو ڈو اینڈ اس کے اندر پھر ملٹی کو بہت افیکٹ کرنا پڑتا ہے سو so آبویئسلی وہاں پر ریلیکٹینس تو ہے But this is one way of making foreign investment a better deal for poorer countries. Governments in developing countries need to also upgrade scales and invest in the infrastructure of the informal sector. NGOs are trying to fill this existing gap. Now, on the one hand, there are multinationals, but obviously multinationals, which are the burden of responsibility, they won't take themselves. اس لیے جو غریب ممالک کی حکومتیں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی انفارمل سیکٹر کے اندر وہ بھی انویسٹ کریں وہ بھی انفارمل سیکٹر کے لوگوں کو اتنا شعور دے سکیں کپیسٹی ان کی اتنی بلڈ کر سکیں کہ اگر فوراً انویسٹمنٹ ہو تو وہاں پر آ کر کام کرنے کی صلاحیت ہو غریب لوگوں کی اینڈ ان غریب لوگوں کی صلاحیت بلڈ کرنے کے لیے حکومتوں کو بھی زیادہ رسپانسبلٹی لینی چاہیے مگر اگر آپ موجودہ حال میں دیکھیں تو اس وقت بگ uh, بزنس جو ہے اور بگ بزنس کے ساتھ حکومتیں جو ہیں غریب ممالک کی ان کو اس وقت بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اس طرح کے ایشوز پر ان آڈر ٹو انشور دیٹ فورن انویسٹمنٹ بیکمز مور پور پور فرینڈلی دے ول نیڈ ٹو انویسٹ مٹ مور ان دا انفارمل سیکٹر in helping poor people have the capacity to avail the opportunity being provided by foreign investment is waqt nisbatan ngos jo hain wo is tarah ke issues ko from time to time highlight karti hain but essentially ngos hai, scope of operation is much smaller ab jo ek state ke wasail hain aur jo state authority aur state ki capacity hai wo obviously is much more than any non-government organization. It is uh, also the responsibility therefore of the NGOs being involved with the government and also then the government negotiating a better deal with foreign investment and bainul aqwami sata par bainul aqwami idaree joh hain agar wo bhi big business ko is tarah ke issues ke upar mazeed focus karne ki Or convince one, to then possibly we could see the idea of foreign investment becoming much more positive, playing a much more positive role in the world because essentially technology, capacity and wealth, you know, these are things that are in the hands of big business right now. So we have to take a given situation in international relations and see ke kis tarah ke stakeholders kin change the given ground reality. So, we have foreign investment about here we are not talking about small amounts of money. I mean, big business کے پاس جتنے liquid assets and financial assets کے علاوہ technological assets ہیں, they drop the assets of poorer countries. So, we have to see ke given realities کے اندر situation کو کیسے change کیا جائے. So, in order to change this given situation. These are the concerns that we have to talk about. And this is a, a, a, a real way jiske opper thoda baht kaam hoona shuru ho gya hai. Magar us kaam ko mazeed badaana and aek positive cheese hai, aek practical cheese hai jiske zariye seh joh mahaul hai bainul aqwamii sata par joh gap hai global usko address kia ja sakta hai. That is why we have spent a specific lecture on this idea of foreign direct investment. So I hope that ab aap loogon ko bhi as you are living in an increasingly globalized economy aap loogon ko bhi ye multi and foreign investments and is international relations mein kya implications hain uske baare mein kut ah uh, samaj aaiye and aap loog mazeeid iske baare mein soochenge and I will uh, at this note I will conclude the lecture and hope to see you next time. Khuda hafiz.